واشد اللہ شری کلا واشد ان سعید مولانا محمد اندو سعید الخلا اکی الشر اللہ سلی و سلیم وباری کالا سعید و مولانا محمد علی وا صحابی اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلامر سرین الحمد للہ ہیرم اصطلاحات یا اصول القرآن میں سے پہلا عنوان تعریف اور اسما قرآن کریم کے بیان ہوئے دوسرا عنوان موضوع قرآن کریم کا اور تیسرا عنوان قرآن کریم کے مخاطبین چوتھا عنوان مقاصد قرآن مقاصد سمانیہ پانچواں عنوان اور آج ہم چھٹا عنوان پڑیں گے جو کہ ہمارے مشائق اشات کے طرز تفسیر کے ساتھ متعلق ہے قرآن کریم کی ہر صورت کے ابتدا میں چند باتوں کا جاننا سورت میں فاہم کے لیے ضروری ہے سورت کا فاہم ان باتوں کی معرفت پر موقوف ہوا کرتا ہے ایک یہ جاننا کہ صورت مدنی ہے یا مکی ہے کیونکہ صورت میں مسائل مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے بدلتے ہیں کبھی ایک لفظ مکی صورتوں میں ایک معنی پہ استعمال ہوگا وہی لفظ مدنی صورتوں میں دوسرے معنی پر استعمال ہوگا تو مکی اور مدنی صورتوں کے فرق کو جاننا جیسے لفظ زکوٰۃ اصطلاحی شرعی زکوٰۃ چونکہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھی اسی لیے مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا لفظ بمانے تطہیر ہوگا جو لغوی مانا ہے تطہیر القلب یہی لفظ مدنی صورتوں میں اصطلاحی زکوٰۃ شرعی زکوٰۃ کے معنی پہ ہوگا صاحب نصاب پر حوالان حول کے بعد مال کا چالیسواں روپیہ ڈھائی فیصد اللہ کی راہ میں مستحقین کو دینا اسی طرح لفظ جہاد مکی صورتوں میں جہاد مطلقی کوشش کے معنی میں ہوگی یہی جہاد مدنی صورت میں عموماً صورتوں میں بمانع قتال ہوگا نبی علیہ السلات وسلام کی رسالت کے تریس سال ہجرت سے پہلے جو تیرہ سال تھے ان تیرہ سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں بنا بر اختلاف اقوال یہ مکی صورتیں ستاسی چھیاسی یا پچاسی ہیں اور باقی صورتیں مدنی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی خواج جہاں کہیں بھی نازل ہوئی ہوں لیکن ان کا نظول ہجرت کے بعد ہوا تو ان صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں مکی صورتوں میں اکثر عقائد اور ایمانیات کا بیان ہے اور صبر کی تلقین ہے اور مدنی صورتوں میں عموماً جہاد کا بیان ہے اور احکام کا بیان ہے دوسری جاننے کی بات صورت کے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی کی معرفت ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صورت نزول کے ترتیب میں کون سے نمبر پہ ہے اور مصحف کے ترتیب میں کون سے نمبر پہ ہے قرآن کریم کا ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی جدا جدا ہے ترتیب نزول میں سورہ علق پہلی ہے سورہ نون دوسری ہے سورہ مزمل تیسری ہے سورہ مدثر چوتھے نمبر پہ ہے اور سورہ فاتحہ پانچویں نمبر پہ ہے لیکن ترتیب مصحفی میں سور فاتحہ پہلے ہے بعد میں بقرہ پھر عمران، پھر نسا پھر معاہدہ پھر انعام آراف انفال تو ترتیب نزولی ترتیب مصحفی سے کیوں جدا ہے اصل میں قرآن کی ترتیب یہی ہے جو ہمارے مصحف میں ہے پہلے فاتحہ پھر بقرہ پھر آل عمران پھر نسا معیدہ نام آراف انفال توبہ یونس ہود مصحفی ترتیب جدا اس لیے ہوئی اور مصحفی ترتیب میں تبدیلی اس لیے آئی کہ قرآن کریم شفا ہے علاج ہے تو جس دوائی اور دارو کی ضرورت ہوا کرتی تھی قرآن میں اللہ وہ نازل فرما دیا کرتے تھے اس میں ترتیب مصحفی کا لحاظ نہیں کیا گیا میڈیکل اور طب کی کتابوں میں جس ترتیب سے امراض کے علاج ذکر ہوتے ہیں مریض کا علاج کرتے وقت ڈاکٹر اس ترتیب کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ مریض کو جس نسخے کی ضرورت ہو بس اسی نسخے کو نکال کر علاج کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن بھی شفا ہے جس نسخے کی ضرورت تھی قرآن میں اللہ نے اسے نازل فرمایا اسی لیے نزولی ترتیب مصحفی ترتیب کے خلاف تیسری بات جو جاننے کی ہے وہ سورتوں کا ربط ہے یہ ہمارے مشائق اعظام کا تر امتیاز تھا آیت کا آیت کے ساتھ اور سورت کا سورت کے ساتھ ربط جوڑ مناسبت کیونکہ قرآن کو قرآن کہتے ہی اسی لیے ہیں مقرون باندے ہوئے کو کہتے ہیں یہ بندی ہوئی کتاب ہے الحمد سے لے کر والناس تک اس کے سارے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں تو رب تو سورا یا ربت ال مال آیا تیسری بات ہم ہر سورت کی ابتدا میں جو ذکر کریں گے وہ امتیازات ہیں خصوصیات اس صورت کے وہ امتیازی امور جو اس صورت کو دوسری صورتوں سے ممتاز اور جدا کرتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جو قرآن کی صورت میں ہے اور دوسری صورتوں میں نہیں ہیں ان کو امتیازات اور خصوصیات صورت کہا جاتا ہے چوتھی بات ہر صورت کی ابتدا میں ذکر کرنے کی وہ دعویٰ ہے مدعا مقصد محور زبدہ سورت میں مسائل بہت ہوں گے لیکن مرکزی محور صورت کا مرکزی نقطہ نظر وہ مقصدی مسئلہ ہوتا ہے جسے دعوی سورت کہتے ہیں اسی کے لیے دلائل اسی کے لیے مثالیں اسی کے لیے بشارتیں اور زواجر اور تخفیفات کیونکہ واقعات اور دلائل بذات خود مقصود نہیں ہوتے دلائل کے ساتھ مقصود ایک مسئلے اور دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے جیسے سورہ کہف کا دعویٰ ہے نفی شرک فلیلم تو اس کے لیے چار واقعات ذکر ہوئے ایک اصحاب کہف کا واقعہ تین سو نو سال غار میں سوئے رہے اٹھے تو پتا نہیں چلتا ان کو کہ ہم کتنی کتنا زمانہ یہاں سوئے تھے کالا قائل ہم کم لبس تم کالو لبس نہ یوم انو باغ یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے اللہ فرماتا ہے وہ البی صوفی کہفیم سلا سمیت سنی نا وزداد تین سو نو سال غار میں سوئے رہے الحمد للہ الحمدللہ نبی علیہ اللہ تو کو اللہ نے فرمایا سورہ سورے کہافائت نمبر تریس میں ولا تقول شعی انی فائل داری کا وادہ اللہ شاء اللہ نفی علم غیب نفی شرف العلم کے لیے موسا علیہ السلام حضر السلام سے علم کے سفر میں اکٹھے ہوئے تو تین عجیب عجیب کاموں پہ نہیں سمجھ سکے ذلقرنین کا واقعہ تو یہ شرک فلیلم کی رت کے لیے واقعات اربا ذکر ہوئے اور دنیا کی خساست بھی وجوہ بیان ہوئی ادنیا تو خزومن کا کما اوکھے من صاحب الجنہ ادنیا یوخذ کا کما من صاحب الجنہ دنیا تم سے لے لی جائے گی جیسے اب باغ والے سے باغ لے لیا گیا دوسری وجہ وقت قلیل اب یہ واقعات اس مسئلے کے اس بات کے لیے ہیں حساست دنیا ادنیا تکون وبالن عالیہ کا پھر ارمان کرو گے مالی حادل کی لا یوغاد صغیرتا ولا کبیرتا کبیرتھن اللہ اسی طرح سورہ یاسین کا مقصد نفی شفاعت قہری پانچویں بات ہم جو سورت کی ابتدا میں کیا کرتے ہیں اپنے مشائق سے منقولن وہ تقسیم اسور علا مضامینا اور خلاصہ مضامین کے اعتبار سے سورت کو تقسیم کر دے تو فہم میں آسانی ہوتی ہے اس صورت کی اس آیت سے اس آیت تک یہ مسئلہ ہے اس سے اس یہاں سے یہاں تک یہ مسئلہ ہے تو فہم اس صورت میں آسانی ہوتی ہے اور اسی طرح اس تقسیم کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی ذہن نشین ہو جایا کرتا ہے تو عموماً ہر صورت کی ابتدا میں ہم پانچ باتیں کیا کرتے ہیں ایک صورت کا مکی اور مدنی ہونے کا جاننا دوسرا صورت کا کی ترتیب نزولی اور ترتیب مصفی کو جاننا اور ربط کو جاننا تیسرا امتیازات اسورا چوتھا دعوی اور پانچواں تقسیم اسورا قرآن کریم میں جب دعویٰ اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو اس کے اس بات کے چند طریقے ہیں یہ ساتواں عنوان فی اصول القرآن لکھ لیجیے اس بات کے طریقے قرآن میں قرآن میں اس بات کے طریقوں میں سے تین طریقے عام ہیں ایک دلائل دوسرا طریقہ حلف اور قسم اور تیسرا طریقہ معتریزین اور مخالفین منکرین کے اعتراضات کے جوابات دلائل حلف اور معتریزین منکرین کے اعتراضات کے جوابات یہ تین طریقے ہیں مثالوں کے ذریعے مسئلہ واضح کیا جاتا ہے ثابت نہیں ہوتا پھر دلائل کی تین اقسام ہیں ایک دلائل عقلیہ دوسری دلائل نقلیہ اور تیسری قسم دلائل وحیہ دلائل عقلیہ ان دلائل کو کہا کرتے ہیں جو عقل سلیم کے موافق ہوں عقل اسے ماننے کے لیے تیار ہو یہ عقلی دلائل تین قسم کے ہیں ایک محضہ دلائل عقلیہ محضہ ان دلائل کو کہا کرتے ہیں کہ جس میں مقابل اور خسم کا اعتراف اور اقرار بھی نہ ہو اور اس کا الزام اور اسقات بھی مقصود نہ ہو بلکہ ایک دلیل عقلی پیش کی جائے ان کو سوچنے کا موقع دیا جائے جیسے سورہ بقر آیت نمبر اکیس میں دلائل عقلیہ محضا دیکھیں یا یوہن سورب رب کم الدی خلق کم من نمن لعلكم تتقون لال کم تتکون یا یوہن ستقور کم اول گو ارب <ربكم> دور بندگی کرو عبادت کرو اکیلے اپنے رب کی الذي خلق کم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ولدی من قبلی اور پیدا کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لال کم تتکون خام خا کہ تم متقی اور پرزگار بن جاؤ اللہ الارض فراشا والسماء فراشوں خرا جبھی منت سمارات وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا آسمان کو چھت بنایا اور اوپر سے تمہارے لیے بارشیں برسائی نیچے تمہارے لیے بارشوں کے ذریعے اناج غلہ اور پھل فروٹ اگائے تو یہ عقلی دلائل محضا ہیں سورہ رات آیت نمبر دو تین چار آٹھ آیت نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ سورہ نحل میں بھی عدل عقلیہ یا ہیں رنگا رنگ دلائل ہیں آیت نمبر تین آٹھ دس تیرہ چودہ اور پندرہ دیکھیں ذرا قرآن سے ممارست پیدا کرنے کے لیے قرآن کو سامنے رکھ کے آیتیں نکالا کریں سرے نہل آیت نمبر تین خلق سماواتی والارض بالحق لا الہ اللہ نفت تک دعوی تھا اس پہ دلائل اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا بالحق حق کے اظہار اور اس بات کے لیے خلق الانسان من نطفت ان انسان کو پیدا کیا نطفے سے فیضہ ہوا خصیم مبین تو اچانک یہ انسان جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے ظاہر اللہ کی توحید میں و انام خالفی دف منافی و منہا تا اور جانور بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائے اس میں تمہارے لیے دفاع کے اسباب ہے منافے ہے اور خوراک کا سامان ہے و ل کمفی ہا جمال ن وحین ان جانوروں میں تمہارے لیے حسن و جمال ہے ڈول اور سنگار ہے جب تم انہیں شام کے وقت گھروں کی طرف روانہ کرتے ہو وہی نہ تسرہ اور جب صبح ان کو چران چرنے کے لیے چرا کی طرف بیچتے ہو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 چلتے چلتے یہ دلائل هو الذي انزل من السماء ما لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون پھر ایت نمبر 11 میں ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات آیت نمبر بارہ میں فرمایا و سخر لم ال نہار وشم صمر و نجو مس خرا تم بھی امری آیت نمبر 13 میں فرمایا و ما ذرا لکم فل اردی مختلف آیت نمبر چودہ میں فرمایا سخر ال بہرلی تا کلو منہ لحمن طریہ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاقِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ وَعَلَامَاتٍ ہوں يَهْتَدُونَ ہوں يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اللہ یخلوق یہ دلائل کا سمرا تو پھر آیت نمبر چونسٹھ سے مزید دلائل پینسٹھ سے أَنزَلَ مِنَ ان سمائی مان بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا آیت نمبر چھیاسٹھ میں فرمایا وہ ان فِي انامل ابرا نسخی کم ممافی بتونی ہی ممبئی نی فرتی ہوں ادمل بنن خالی آیت نمبر اٹھاسٹھ میں فرمایا واؤ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آیت نمبر ستر میں فرمایا و اللہ خلا کم سمفا کم ومن کم ارزم آباد یہ دلائل تھے بارش کون برساتا ہے جانور کے تھنوں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کون پلاتا ہے اور شہد کی مکھی کے پیٹ سے اتنا میٹھا شہد کس نے نکالا ہے تمہیں کس نے نطفے سے پیدا کر کے جوان کیا اور جوانی کے بعد بوڑھاپے تک لے گیا یہ اللہ ہے ہمارے استاذ محترم حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم العالیہ ان آیات کا خلاصہ پشت و زبان میں بہت اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں فرماتے او گورا واہ میخی گڑی بی تو گورا اسکلی دی اب نڑلی دی واخ ترفت وی وینی بل ترفت گوشا روانتی ن شو شررا بئی گیوتی اس کی داچا اگوا دشا تو مچے تو گورا اسکلی دی اب نڑلی دی, دی زہر نخلکی گبینان نان کھڑل انسانا نزان تو گورا پیدائ نطفہ دزوانے نشوی بوڑا روانی پامسا ندائن انقلاب درکرا وسطے دے بیا چا کے سہارے چلنے والے بوڑے اصا ہر دم اشارت میں کنت پیرے کہ امروز استیا فردا جا انجاس یا اینجا۔ داسا چٹک اٹک اکی دا ڈانگ ہو رہے تا او بوڑھا ننمرے یا صبا د مرگ دا, یا دا زید یادا یہ دل آخری یا ہیں اس میں اعتراف مقابل کا اور اسقاط اور الزام مقصود نہیں بس انہیں دعوت فکر دی جاتی ہے ان دلائل کے ذریعے مسئلے کو سمجھنے کی دعوت فکر دی جاتی ہے عدل عقلیہ کی دو دوسری قسم عدل عقلیہ الزامی الزامی مسقط لسم عدل عقلیہ الزامی مسقط لقسم دلیل عقلی ایسی ہو کہ مقابل کو بالکل خاموش کر دے اس کی زبان کو تالے لگ جائیں جیسے سور انعام آیت نمبر چھیالیس سورت الانعام آیت نمبر چھیالیس قُلَ تم ان خد اللَّهُ سما کم وَخَتَمَ بسارا قُلُوبِكُمْ و ختم غَيْرُ کلوبی کہہ دیجئے مجھے خبر دے دو انا خذ اللہ حسما کم و اب اگر لے لے اللہ تم سے تمہاری سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت و ختم آلہ بھی اور اللہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر تو من الہ غیر اللہ ہی آتی کم بھی کون ہے الا اللہ کے سوا کون ہے حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کے سوا جو تمہیں تمہارے دیکھنے سننے کی طاقت اور سوچنے کی عقل دے دے واپس سینتالیس نمبر آئےت میں بھی فرمایا ارائی تم اناتا قل ارائی تک میناتا کم عذاب اللہ الظالمون کہہ دیجئے مجھے خبر دے دو اگر آ جائے تمہارے اوپر عذاب اللہ کا اچانکیا یا جہرتن ظاہر علامات اور نشانیوں کے ساتھ تو حلی حلق القوم الظالمون مقابل چپ کا چپ رہ جائے اس کے پاس کوئی بات کرنے کی نہ ہو اسی طرح سورہ انام 63 نمبر آیت میں المئی انجی کمن ظلمات البرری ول باہری تدو نہ ذراؤں و خفیہ تن کہہ دیجیے کون نجات دیتا ہے تم کو اندھیروں میں خشکی اور دریا کے تم جب پکارتے ہو اس کو تجروں و خفیہ تن آجیزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے کہتے ہو تم لین انجانا منہا دی لنکون منشا کیرین اگر ہمیں نجات دے دی اللہ نے اس مصیبت سے تو خام خا ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں سے محدین میں سے کون ہے تمہیں نجات دینے والا تو یہ خاموش ہو جائیں گے آپ فرما دیجیے پول جی کم منہا و من کل کر سما انتم تم تو شری کہہ دیجیے ایک اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو حصہ دار اور شریک ٹھہراتے ہو تو اس میں اسکاط ہوا مس کا مقابل کا مقابل کو ملزم کر دیا گیا وہ خاموش ہو گیا سورہ یونس آیت نمبر چونتیس میں بھی ہے کل حل منشرکا کمئی من ابد الخل قسم عید ہوسم عید ہو ف انا تو فکون کہہ دیجیے آیا ہے کوئی تمہارے شرکا میں سے وہ جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ اٹھائے گئے ان کو کوئی نہیں ہے قل تو یہ خاموش ہو جائیں گے آپ فرمائیے اللہ الخلق سمئی د اللہ پیدا کرنے والا ہے پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ اٹھائے گا ان کو واپس کرے گا ان کو فانہ تو فکون اسی طرح آیت نمبر پینتیس میں بھی دلیل آخلی الزامی کل حل منشورا کاق من تو اس میں اسقات اور الزام خسم کا ہوا کرتا ہے روم آیت نمبر چالیس میں بھی دوسری قسم کی دلائل پہلی قسم کے دلائل اقلیہ میں سے ایک محضہ اور دوسری دلائل اقلییہ الزامی اور تیسری قسم دلائل اقلیہ کی اعترافی دلائل عقلیہ اعترافی ان دلائل کو کہتے ہیں کہ جس میں مقابل کا اقرار اور اعتراف بھی موجود ہو اس کا ایک نمونہ بس بیان کرتا ہوں پھر جا بجا قرآن میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ آیت نمبر 83 سور مومنون آیت نمبر چوراسی سور مومنون چوراسی نمبر آیت دلائل اقلی اعترافی کلیمن المن فیحا ان کن تم تالمون کہہ دیجئے کس کے اختیار میں ہے یہ زمین اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے یہ سب کس کے دستے قدرت میں ہیں اگر تم جاننے والے ہو سیکول جلدی ہے کہ کہیں گے یہ مشرقین مکہ یہ سب کچھ ایک اللہ کا سب ایک اللہ کے سی قولون اعتراف کر دیا فَلَا فلا ترون کل مرب السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہہ دیجئے کس کی ہے؟ کس کے اختیار میں ہے یہ ساتوں آسمان کون ہے مالک سماوات سبا کا کون ہے رب سات آسمانوں کا اور مالک عرش عظیم کا سیقول جلدی ہے کہ کہیں گے یہ لوگ یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اللہ سب کا رب ہے قلا فلا تک قل کل ممبی ادی ملکوت کل شعیو جیروارو ہی ان کن تم تالمون کہہ دیجیے کس کے اختیار میں ہے اختیارات ہر چیز کے یہ اللہ پناہ دینے والا ہے اللہ کے خلاف کوئی بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جاننے والے ہو سیلون جلدی ہے کہ کہیں گے یہ لوگ یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں سب کے سب اللہ کی قدرت میں ہیں تو یہ دلائل عقلیہ اعترافی اس پہ قسم کا مقابل کا مخالف کا اقرار اور اعتراف موجود ہو دلائل کی پہلی قسم تھی دلائل عقلیہ ان عقلی دلائل کی تین اقسام تھی ایک محضہ دوسری الزامی اور تیسری اعترافی ہم نے ان کے نمونے بیان کر دیے دوسری قسم کے دلائل دلائل نقلیہ ہیں نقلی دلائل جو منقول ہوں پہلے والوں لوگوں سے کبھی یہ نقل انفرادن ہوگا کبھی اجتماع ہوگا ایک ایک نبی سے اکیلے اکیلے توحید کا مسئلہ منقول ہے اطقالن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى عَادٍ خَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى ثَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ خَاهُمْ شُعَيْبًا قومی ابود اللہ مالکم الاحو کبھی یہ نقل انبیاء سے انفرادن تو کبھی اجتمان دلیل نقلی جماعی انبیاء کرام سے سارے انبیاء سے اکٹھی سورہ نہل آیت نمبر 36 میں سورہ نہل کی آیت نمبر چھتیس تمام کے تمام انبیاء سے منقول ہے ولا قد باسنا وال قدباسنا آیت نمبر چھتیس چودواں پارا سرے نہل سرے نہل چودواں پارا آیت نمبر چھتیس وال قدباسنا فی کلی امت رسول اللہ وجنی بتا بے شک ہم نے بھیجا تھا ہر ایک امت میں ایک پیغمبر کو ایک رسول کو اس مسئلے پر ہر نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا بد اللہ بندگی کرو ایک اللہ کی وجتنی بتاوتا اور خود کو بچاؤ غیر اللہ کی عبادت سے سورہ انبیاء آیت نمبر پچیس میں بھی دلیل نقلی من الانبیاء اجماعی وما ارسلنا سترواں پارہ ستارواں پارا ستارواں پارا, ستار پارا سورہ انبیاء آیت نمبر پچیس سلام من قبلی نُوحِي من رسول اللہ انہو لَا انہولہ اللہ أَنَا انفاب اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی مگر وہی کی تھی ہم نے ہر نبی کو انہولا اللہ اللہ ان فابدون اسی طرح سورہ زمر میں بھی القد او ہی آیت نمبر سورہ زمر دیکھے ذرا تریسواں پارہ تریسواں پارہ سورہ زومر تریسواں پارہ آیت نمبر پینسٹھ إِلَيكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن, قَبْلِكَ لَإِنَّ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تمام انبیاء سے اجماع نقل ہے شر کی مذمت اور توحید کا اثبات کبھی انبیاء ایک سے منقول ہوتا ہے فردن فردن جس کی مثالیں میں نے پہلے بیان کر دی کبھی یہ نقل کتب سابقہ سے ہوتی ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر دو میں تو رات میں یہ مسئلہ تھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر دو پندرہویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے واتین موسل کتاب و جالنا بنی اسرائیلا اللہ تت من مند وکیلا اللہ تتخذو من مندونی وکیلا تو رات میں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی ذمہ دار نہ ٹھہراؤ اسی طرح نقل کتب سابق سے سر قصص آیت نمبر 43 میں اور سر احقاف آیت نمبر 12 میں کبھی دلائل نقلیہ من الملائکہ ہوتی ہیں عدلہ نقلیہ من الملائکہ فرشتوں سے نقل سورہ انبیاء میں دیکھیں آیت نمبر انیس پارہ نمبر ستارہ سورہ انبیاء پارہ نمبر ستارہ آیت نمبر انیس نقل منل الملائکہ فرشتوں سے منقول ہے وحومن فماواتی و ومن عنده لا عن عبادته وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ تو اسی سورہ انبیاء میں پھر آیت نمبر بیس میں بھی فرمایا اور آیت نمبر چھبیس میں بھی فرمایا چھبیس نمبر آیت میں وقال الت خدر وَلَدًا والا دن سبحان ہو ہو بل عباد مکرمون منقول من, من الملائکہ سورہ مریم آیت نمبر چونسٹھ و مانتا نزل اللہ بھی امریک منقول منل الملائکہ سورہ بقرہ بتیس نمبر آیت سبحانک لا علم ملنا علم تنا انت لالیم الحکیم سر صبایت نمبر تریس سور نبا آیت نمبر سینتیس اٹھتیس سر صوفات پہلی آیت کبھی یہ نقل من ال اولیا ہوا کرتا ہے دلیل نقلی منقول من ال اولیا الکرام سورہ یاسین میں اللہ کے ولی کا بیان ہے ومالی علاب المالی فترنی ویل ہی ترجون آندونی ہی عالی حتن این شفا تم شے اون یہ ولی صاحب یاسین حبیب نجار سے منقول ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ آیت نمبر بیس سے تیس تک سر یاسین میں اللہ کے ولی حضرت لقمان سے منقول ہے سورہ لقمان اکیس و پارا آیت نمبر تیرہ کہ حضرت لقمان خپل بچے کو نصیحت کرتے ہیں بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آب نہیں لا تشرک بلّہ ان لظلم عظیم اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی حصہ دار نہ ٹھہراؤ شرک ظلم عظیم ہے اسی طرح اصاب کہف سے منقول ہے جب کہاف میں آئے تو ربنا حب لنا مل کر اللہ سے مانگنے والے منقول اساب تالو سے بھی ہے سر بقرہ کی آیت ہیں تو یہ نقل من الاولیاء کرام کبھی دلیل نقلی منقول ہوتی ہے من الجنات جنات سے منقول سورہ جن آیت نمبر ایک دو تین قلو لیا نفر فرم منل جنتیسواں پارا سورہ جن کی ابتدائی آیتیں فقالو انا سمعنا قرآن عجبا منا بھی و شری کبی ربینا احدا سور احقاف میں بھی جنات سے منقول ہے انتیس نمبر آیت میں چھبیسواں پارا آیت نمبر انتیس سور احقاف فلم روح قالو ان ستو فلما کلو الا قومی منظرین کبھی دلائل نقلیہ منقول من حیوانات ہوتے ہیں حیوانات سے ہودود کہتا ہے آہت تو بھی مالم تو ہت بھی ہی وجے تو من سب بنا بین آیت نمبر تری سورہ نمل کبھی منقول من حشرات سورہ نمل ستارہ نمبر آیت آیت نمبر ستارہ کبھی منقول شہد کی مکھی سے سورہ نہل کی 68 نمبر آیت آپ نے بھی پڑھی واؤ رب کیلا نہ تو دلیل نقلی کی مختلف اقسام ہیں منقول من الانبیاء کی دو قسمیں ہیں ایک انفرادن اور ایک اجماعن منقول من ال منقول من کتب سابقہ منقول من ال منقول من الجنات جنات منقول من ال حیوانات تیسری قسم کے دلائل قرآن جس سے دعوی ثابت کرتا ہے وہ دلائل وحیا ہے وہیا دلائل وحیہ اللہ کا عمر اور اللہ کی وہی جس مسئلے پہ نازل ہوئی ہو دیے وہی الہی بھی دلیل ہے نا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 پندرہواں پارا پندرواں پارا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تریس وقب کا اللہ تابو اللہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ حکم کیا ہے یہ وہی نازل کی ہے اللہ تابو اللہ ایاہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو بندگی نہ کرو تم عبادت نہ کرو مگر صرف اور صرف ایک اللہ کی اللہ تابو اللہ یا ہوی اللہ اور اللہ کا فیصلہ ہے سورہ عل عمران کی اٹھارہ نمبر آیت میں بھی ہے شہید اللہ اولو اللہ بل بالقسط شہید اللہ بیان کرتا ہے اللہ ی اللہ کا بیان دلیل ہے دلیل وہی ہے سورہ ہود آیت نمبر دو سر ہود دوسری آیت میں بھی فرمایا تیرے رب نے یہ اعلان کیا ہے اللہ تاب اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے بندگی نہیں کرو گے تم مگر صرف اور صرف ایک اللہ کی سورہ نہل کی آیت نمبر اکاون سورہ کاف کی آیت نمبر ایک سو دس پل انما انا مسلو کم یو ہا الی انا ہوا انما الم الاحد واحد ہا الیا وہی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی کہ الا صرف اور صرف ایک ہے تمہارا حاجت روا اور تمہارا مشکل کشا وہ ایک ہی ہے الہ انما الہکم کم الاحد فمن کا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک ربی ہی احدا سورہ ہام سجدہ کی چھٹی نمبر آیت نمبر چھیں سور انعام کی آیت نمبر انیس اور آیت نمبر ایک سو چھ سور زمر کی آیت نمبر پینسٹھ اور سور انعام کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس سورہ ہود کی آیت نمبر پچیس اور پچاس ان تمام آیات میں دلائل وحیا ہیں وہیا وہی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید کے مسئلے پر تیسرا طریقہ قرآن کریم میں پہلا طریقہ مسئلے کو ثابت کرنا ہے دلائل کے ساتھ تو دلائل کبھی عقلی ہوں گی کبھی نقلی ہوں گی کبھی وہی ہوں گی عقلی دلائل کی تین اقسام تھی محضا الزامی اور اعترافی نقدی دلائل کی بھی مختلف اقسام تھی من الانبیاء ان یا اجمان من قطب سابقہ من الملائکہ یا من الجنات یا من الاولیاء یا من الحیوانات اور تیسری دلائل وحیا اور دوسرا طریقہ قرآن میں مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے وہ حلف کا ہے حلف قسم یہ آپ کو سمجھنا چاہیے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن کریم کی حلف بمان شہادت ہے قرآن میں قسم کیا ہے عرب کا طریقہ تھا کہ وہ قسم کھا خا... کے مسئلے اور بات کو ثابت کیا کرتے تھے فین الحق کا مقتلاسن یمین ان اولقا ان او یہ ایک شاعر کہتے ہے حلف تو ولم اترکل نفسی کرائی وليس ولی سورا اللہ مر مطلب حلف تو میں نے قسم کھا دی اپنی بات پہ ولم اترک الفسی کرے بتن تمہارے لیے شک کی گنجائش میں نے نہیں چھوڑی وليس سورا اللہ لمر ا مطلب اللہ کے سوا اللہ کے بندے کے لیے تو کسی اور کا نام مطلوب نہیں قرآن میں حلف سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے لیکن حلف اور قسم کا کیا معنی ہے جس کے نام کی میں قسم کھا رہا ہوں اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو وہ ذات جس کا یہ نام لے رہا ہوں وہ مجھے نقصان دے دے مجھ سے مجھے عذاب دے دے اب یہ نقصان اور عذاب دینا تو اللہ کی صفت ہے اسی لیے حلف اور قسم اللہ کے نام کی جائز ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں نبی علیہ السلام کے نام کی یا کسی پیر ملنگ فقیر یا بیت اللہ کی قسم کھانا علماء نے قرآن کی قسم سے بھی منع کیا ہے اس لیے کہ قرآن کلام نفسی تو اللہ کی صفت ہے لیکن پھر لوگوں کو شک و شبہ ہوگا کہ غیر کے نام کی قسم جائز ہے اللہ کے سوا قرآن کی قسم جائز ہے تو رسول اللہ کی بھی جائز ہوگی اور دوسرا یہ کہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے یہ مصحف اور یہ صفے اور یہ جلد تو اللہ کی صفت نہیں لوگ اس پہ قسم کھانا لگ جائیں گے اور یہ مخلوق ہے تو من حلف ابھی غیر اللہ فقد فقط اشرا کا حدیث میں آتا ہے اللہ کے سوا جس نے کسی اور کے نام کی قسم کھائی اٹھائی تو اس نے شرک کر دیا وہ پھر روایت منحلہ فبی غیر اللہ فلی اللہ الحلہ اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھانے والا ایمان کی تجدید کر لے ایمان کو دوبارہ حاصل کر لے ایمان کا کلمہ پڑھ لے قسم کی دوسری قسم رحم کے لیے ہوتا ہے قسم لحم جیسے سورہ حجر آیت نمبر بہتر میں ہے لا امرو کا لا امرو کا انہم لفی سکرتیم <يَعْمَهُون> یا اے نبی تیری عمر عزیز گواہ ہے لا کا یہاں نبی کے عمر کی قسم کھانا اللہ کی طرف سے لت ہے انہم لفی سکرتیم <يَعْمَهُون> یا سورہ سور کبھی قسم بطور دعا ہوتی ہے بد بھی ہوتی ہے حسان ابن ثابت آیا تھا حضرت سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ باتیں کی تھی مسلم شریف میں حسان کے وہ ہیں تو قسم کھا کے کہتے ہیں حجو تم محمد ان فاجب تو انہو آئند اللہ فیضا کل جزاؤ حجو محمد امبر تقین رسول اللہ شی مت الوفاؤ فن ابی و والدتی و عرضی محمد تسی رقیا ترفی کی داؤ تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی میں تجھے جواب تو دیتا ہوں لیکن اللہ تمہیں جزا اور بدلہ بھی دے گا اس کا فیزا کل جزاؤ محمد تو نیک اور متقی ہے ان کی صفت تو وفا ہے میرے ماں باپ میرا ساری میرا سارا جہان محمد سے قربان سکی بنیتی تو بنتی علم تروہا تسی رنقی اللہ ترفی کی داؤ میرے بیٹے میرے بچے یتیم ہو جائیں اگر تم سے میں نے اس بات کا بدلہ نہ لیا میرے گھوڑے کی ٹاپ سے اڑتی ہوئی دھول تمہیں کے پہاڑی کے اطراف میں نظر آئے گی فتح مکے کے دن نبی علیہ السلام نے حسان کو گھوڑا دیا اور فرمایا جاؤ اپنی قسم کو پورا کر لو اور کبھی قسم بطور حلف اور بطور شہادت ہوتی ہے قرآن میں ایسے ہی ہے ول آصری ول آدیات وغیرہ وغیرہ یہ ساری قسمیں قرآن میں بمانے شہادت ہیں یہ امام مالک کا بھی قول ہے اور شاہول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور حضرت شیخ القرآن علیہ غفران مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ نے بھی جواہر القرآن میں ذکر کیا عربی کا یہ قانون ہے کہ قسم اور جواب قسم میں شدت اتصال ہوتا ہے اور جواب قسم کبھی حذف بھی نہیں ہوتا تو سور سواد میں قسم ہے بمان شہادت اور درمیان میں انفصال ہے پھر بعد میں جواب قسم تو معلوم ہوا یہ حلف قسم کے معنی میں نہیں بلکہ حلف بمان شہادت ہے اور شہادت اور مشہود علیہا اس میں اقتصال ضروری نہیں ہوا کرتا دیکھے قسم و القرآنی زکری ول قرآنی زکری یہ حلف ہے اب جواب قسم کہاں ہے بل اللہدینہ کا فروف عزت یوں اگر جواب قسم یہ ہے اللہ کا فروفی عزت یوں تو بل کا انفصال کیوں آیا یا کم اہلک من قبلهم من قرن جواب قسم یہ ہے تو پھر بھی اتصال نہیں ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی قسم بمانے شہادت ہے قاضی بیزاوی اور زماشری وغیرہ اس میں بہت حیران ہوئے ہیں متحیر ہوئے ہیں قرآن کریم میں یہ حلف اور قسم مقاصد اربا عالیہ پر ہے توحید پر قسم سورہ آل عمران آیت نمبر اٹھارہ شہید اللہ شہادت اور قسم اور سورہ صافات آیت نمبر چار رسالت پر قسم اور حلف سورہ یاسین آیت نمبر دو اور تین یاسین و الحکیم انک نلم المرسلین اللہ نے قرآن کی قسم کھائی حلف نبی کی رسالت پر سکے قرآن پہ حلف سورہ نساء آیت نمبر 166 اور قیامت پہ قسم تین مقامات پہ ہے میں نے اس بات قیامت کے بیان میں وہ تین مقامات ذکر کیے تھے اگر آپ کو یاد ہوں تو ایمان بالآخرت اور اس بات قیامت میں وہ تین مقامات ہم نے ذکر کیے تھے ایک تھا سورہ یونس آیت نمبر ترپن دوسرا تھا سورے تغابن حلف اور قسم اللہ کی طرف سے قیامت پر اور تیسرا سورے صبا میں ہے ان تین مقامات پہ حلف اور قسم اللہ کی طرف سے قیامت پہ تو دیکھو اللہ کی طرف سے حلف توحید پہ رسالت پہ صدق قرآن پہ اور ایمان بلاخیرت پہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے ان مسئلوں کو حلف کے ساتھ ثابت فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 53 سورہ صبا آیت نمبر 3 اور سورہ تغابن آیت نمبر 7 حلف عل قیاما قیامت پر حلف اور قسم تیسرا طریقہ قرآن کا مسئلے کے اس بات کے لیے اعتراضات کو دفع کرنا موتریزین منکرین کے اعتراضات کے جوابات دے کر مسئلہ اور دعویٰ ثابت کرنا قرآن کا انداز ہے جب سورہ حامی مومن میں مسئلہ ذکر ہو گیا آیت نمبر چودہ میں تو سورہ حامیم سجدہ میں اس کے چار شبہات کے جوابات ایک شبہ یہ تھا تمہاری بات پہ نہیں سمجھتے تو آیت نمبر چار اور پانچ میں اس کے جواب دوسرا شبہ آیت نمبر پچیس میں خواب میں ڈرتے ہیں اس کا جواب وقنالحم قرآن تیسرا شبہ قرآن کیوں دوسری زبان میں نہیں آیا آیت نمبر چوالیس میں اس کا جواب آ جمین و عربی قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا تو اس کا جواب سورہ شورہ میں مزید تین شبہات سورہ زخرف میں آٹھواں شبہ سورہ دخان میں نواں اعتراض اور سورہ ذخر زخرف... سور آف میں سورہ جاسیہ میں دسواں شبہ اور سورہ احقاف میں آیت نمبر اٹھائیس میں آٹھواں شب... گیارہواں شبہ کبھی یہ شبہات رسالت پہ ہوں گے سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سو ایک سے ایک سو چھتر تک منکرین رسالت کے نو شبہات کے جوابات ہیں اور سور عال عمران میں اسی طرح سور فرقان میں شبہات کے جوابات ہیں تو یہ قرآن کریم کا مسئلے کے اس بات کے لیے انداز اور طریقہ ہے دلائل حلف اور دفع شبہات آٹھواں عنوان فی اصول القرآن قرآن میں مسئلے کے دلائل کے ساتھ بیان ہونے کے بعد لوگوں کی تین اقسام ہیں منقادین مومنین منکرین مخالفین اور منافقین مزبزب ان تینوں کا بیان قرآن میں ہوتا ہے جس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں رموز القرآن ہمارے درس قرآن میں کچھ اشارات ایسے ہوتے ہیں جن اشارات اور الفاظ کے ذریعے آیت واضح ہو جائے جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اس آیت میں زجر ہے زجر دتکارنے کو کہتے ہیں دمکانے کو کہتے ہیں اور یہ زجر کبھی مومنین کو ہوں گے کبھی منافقین کو ہوں گے کبھی اہل کتاب کو ہوں گے کبھی م... مشرقین کو ہوں گے اور ان زجر کی مختلف وجوہات ہوں گی کبھی زجر بے شرک کبھی انکار رسالہ کبھی انکار القرآن کبھی انکار القیامہ کبھی بے اتباع آبا کبھی زجر بے اخترا اللہ کبھی زجر بے کثرت یہ مختلف طریقوں سے زواجر قرآن میں ہوں گے دوسرا ہم کبھی کبھی کہیں گے اس آیت میں تخویف ہے تخویف خوف سے بمانے ڈرانا جب دنیا کے عذابوں سے ایک آیت میں ڈرایا جاتا ہے تو اسے تخویف دنیاوی کا عنوان دیا جاتا ہے اور جب آخرت کے عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کو تخویف اخروی کا عنوان دیا جاتا ہے قرآن میں اس کی مثالیں اور ہم آیتوں میں پڑھیں گے کبھی بشارت کا لفظ آئے گا بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں دنیاوی کی دنیا کی نعمتوں کی خوشخبری بشارت دنیاوی ہوا کرتی ہے اور اخروی نعمتوں کی خوشخبری بشارت اخروی ہوا کرتی ہے تخویف کی طرح کبھی تسلی ہوتی ہے اور تسلی کے لیے پورے پورے واقعات جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تسلی کے لیے موسا علیہ السلام کا واقعہ تسلی کے لیے کیونکہ بیان قرآن مشکل ہے تو جا بجا قرآن میں اللہ رب العزت صاحب قرآن کو دلاسے اور تسلیاں دیتے ہیں کبھی مبلک کے لیے تشجیع اور بہادری ہوگی اس کے لیے واقعات بھی ذکر ہوتے ہیں ایک رمض اور ایک اشارہ ہم کبھی کریں گے ادخال الہی کا ادخال الہی سے کہتے ہیں کلام میں درمیان میں ایک جملہ ایسا آ جائے جس کا ماں بعد اور ماں قبل سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا ظاہراً ربط جوڑ اور مناسبت نظر نہیں آتی تو عام کلام میں اسے جملہ موترزہ کہتے ہیں قرآن میں جملہ موترزہ نہیں کہا جائے گا یہاں ادخال الہی کہا جائے گا یہ اکثر تسلی کے لیے ہوتا ہے جیسے سورہ عن کی آیت نمبر سولہ ستارہ اٹھارہ سے تریس تک ادخال الہی ہے پھر چوبیس سے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو جاتا ہے سولہ ستارہ میں بھی واقعہ ہے اور پھر آیت نمبر چوبیس سے وہی واقعہ درمیان میں آیت نمبر اٹھارہ سے تریس تک یہ ادخال الہی لت قرآن کی مثالیں تقریباً پینتالیس ہیں المسلا مثال مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے عرب کہتے ہیں الممثل بلا مثال ان بلا لجامن اوناقت بلا جمام ممسل بلا مثال ایسے ہوا کرتی ہے جیسے بغیر مہار کے اونٹنی اور بغیر باغوں کے گھوڑی سے بلال جام لگام کے بغیر لگام کے بغیر فرس تقریباً پینتالیس مثالیں ہیں قرآن قریب میں مسئلے کے وضاحت کے لیے اکثر قیامت کی وضاحت مثالوں کے ذریعے کی جاتی ہے قرآن کے قصص اور واقعات تقریباً 130 مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے قرآن میں اور تریسمبیا کرام کے واقعات مختلف مقامات پہ ذکر ہیں اولیاء کے واقعات جنات کے واقعات یہ کبھی بطور دلیل نقلی ہوتے ہیں اور کبھی تسلی کے لیے ہوتے ہیں ایک اصطلاح ختم قلب کی ہے اور ایک ربط قلب کی ہے ختم قلب منکرین کے لیے ہوا کرتا ہے جو ضدی عنادی ہوتے ہیں تو ختم اللہ علی قلوبہم وہاں ہم اس کی تفصیل بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ اور ربط قلب دل پہ پٹی لگانا مومنین کے لیے ہوتا ہے وہ ربتنا اعلیٰ قلوب سورے کہ نمبر چودہ جب امتحانات زیادہ ہو جائیں تو ربط قلب کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پہ قرآن میں چھ امتحانات ذکر کیے جاتے ہیں مبلغین کے لیے اسے عقبات ستا کا نام دیا جاتا ہے عقبات عقبہ کی جمع ہے گھاٹی کو کہتے ہیں چوٹی تکلیف کی ایک چوٹی سوریانعام میں یہ اقبات اس ذکر کیے گئے ہیں چھ امتحانات مبلغین پہ آیا کرتے ہیں پہلا آیت نمبر 53 میں دوسرا 55 میں تیسرا آیت نمبر 105 سے 108 تک چوتھا 112 سو بارہ نمبر آیت کی پانچواں اقبا امتحان 123 اور چھٹا امتحان 129 نمبر آیت ہم انشاء اللہ عزیز یہ اقبات سورہ نعام میں تفصیل بیان کریں گے قرآن کا ایک عنوان امور مسلحہ ہے ایک رمز امور مسلحہ دو فائدوں کے لیے امور امر کی جمع ہے مسلحہ اصلاح سے ہے وہ امور جس کے ساتھ اصلاح کی جاتی ہے یہ دو فائدوں کے لیے ہوتے ہیں ایک تثبت کے لیے دوسرا لدفع العذاب کبھی دعا کبھی نماز کبھی صدقہ اور زکاة تثبت کے لئے بیان کی جاتی ہے ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة سورہ آل امران آیت نمبر آٹھ اور بقرہ آیت نمبر ایک سو ترپن آل امران میں دعا ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکانت الوہاب کبھی یہ امور مسلحہ ادافیات للعذاب ہوتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 22 سے انتالیس تک امور مسلحہ دافیہ للعذاب قرآن کریم میں عذاب قبر کا بھی اس بات ہے تین قسم کی زندگیاں ہیں ایک دنیاوی دوسری برزخی اور تیسری اخروی حیاتی دنیاوی ایک ماں کے پیٹ والی زندگی اس کی احکام جدا ہیں ایک بچپن کی زندگی ایک جوانی کی زندگی ایک نیند کی زندگی ایک جاگنے میں زندگی ہر زندگی کے اپنے احکام ہے ایک برزخی زندگی ہے مومنین کی روحیں علم میں ہوتی ہیں اور منکرین کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں الین میں جزا اور سین میں سزا دی جاتی ہے ان کو اور ان روحوں کا تعلق بدنوں سے بقدر ما تعلم و تحسس و تلز ہوا کرتا ہے یعنی جو جزا علین میں روح کو دی جائے اس کا کچھ اثر بدن تک پہنچتا ہے اور جو سزا سجین میں روح کو دی جائے وہ اس کی اس کا کچھ ٹھیس بدن کو پہنچتا ہے ملتا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے یہ انتظام کیا اسی لیے قرآن میں عموماً دو زندگیاں ذکر ہوتی ہے دنیاوی اور اخروی درمیان کی برزخی زندگی چونکہ شب الحیات ہے اسی لیے عموماً قرآن میں اس کو نہیں ذکر کیا جاتا لیکن یہ زندگی ہے معتضلا عزاب قبر سے انکار کرتے ہیں اور مبتدعا قبر کی زندگی کو دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہیں حال یہ ہے ابن حمام شرح مظاہرہ میں ذکر کرتے ہیں لا تو امور عمور البرز قبی عمور دنیا عذاب قبر کا اس بات قرآن کی متعدد آیات سے ہے سور توحا آیت نمبر ایک سو چوبیس فین ال لہو معیشت زنکا کے نیچے ابن قیم کا قول ہے مراد آزاب قبر ہے معیشتن زنکا سے مراد آزاب خبر ہے سور توحا 124 پارہ نمبر 16 سورہ عام 93 سورہ انفال 50 سورہ محمد آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم بھی آیت نمبر 27 سورہ مومنون چھی مومن 46 سور نجم سینتالیس سور مومن آیت نمبر سو سور اسجدہ اس میں سور بقرہ ایک سو تقول لمن علیمئی مختلفی سبی اللہ یا موات بل احیا احیا بحیات البرزخ زخ سور عالمران ایک سو انہتر سور حام سجدہ تیس سور حج آیت نمبر سینتالیس سور توبہ ایک سو ایک یہ مختلف آیات ہیں جن میں عذاب قبر کا اس بات ہے اصول القرآن میں ہم ایک عنوان جو دسواں عنوان بنے گا مار النسخ پڑھیں گے نسخہ کسے کہتے ہیں جس پہ یہود اعتراض کرتے ہیں ایک لغوی لوگوی ہے نسخہ بمانے لکھنا لغت میں کبھی نسخہ لکھنے کے معنی پہ آتا ہے نسخہ جیسے سورہ جاسیہ دیکھیں آیت نمبر 29 پارہ نمبر 25 ہاد کتاب نینتی کو عالی کم بلحق ہادا کتاب نائنتی کوالئی کم بلحقی انتن سکھ ما کن تم یہ ہماری کتاب ہے بیان کرتی ہے آپ پر بالحق حق کے ساتھ انا کنا نستن سکھ ما کن تم تامل یقیناً ہم لکھتے ہیں اس میں وہ جو تم عمل کرتے ہو نستن سیخو بما نے لکھنا سور آراف آیت نمبر ایک سو چون میں بھی ہے تورات کے بارے میں کہ تورات وفینس خطیہ آیت نمبر ایک سو چون سور آراف پارا نمبر نو ولمّا سکت الغضب وخز الالواح نُسْخَتِهَا سکت وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ ربیبون وَفِي نُسْخَتِهَا اور تو کے نسخے میں لکھے میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں نسخہ بمانے ازالہ بھی ہے ازالہ ہٹانا دور کرنا سور حج آیت نمبر باون ستارواں پارا آیت نمبر باون سور حج ارسل نامن قبل کمر رسول ولا نبین اللہ ادا تمنا القشیتان فی امنیتی فینس اللہ مای القش شیطوانو تو ہٹا دیتا دور کر دیتا اللہ وہ وسوسا جو گرایا تھا شیطان نے اللہ مومنوں کے دلوں سے وہ وسو فین سخ اللہ مایول قیطانوں جو وسو شیطان مومنین کے دلوں میں ڈالتے تھے اللہ ان کا ازالہ فرماتا تھا عرب بھی کہتے نہ سخت شیب شباب بڑھاپا آ گیا جوانی کا ازالہ ہو گیا نسخت الشباب شباب شیب ال نسخہ بمانے بدلنا جیسے نسخت الشمس زللہ دھوپ کو سائے نے بدل ڈالا یا نسخت ریح السارہ دھوپ نے سائے کو بدل ڈالا یا ہوانے قدموں کے آثار کو مٹا دیا دور کر دیا اصطلاح میں نسخہ کہتے ہیں ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو لانا یا پہلے والے حکم کی انتہا کو بیان کرنا جیسے حکم تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو اب اس کی انتہا آ فوللو فولوحا کم الحرام اب بیت اللہ کی طرف منہ کر دو متقدمین علماء مفسرین کے نزدیک قرآن کی پانچ سو آیات منسوخ تھیں امام سیدتی جلال الدین سیدتی نے محنت کی چار سو اسی آیتوں کو نسخہ سے بچا دیا بیس باقی رہ گئی تو ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ان بیس میں سے پندرہ کی تعبیلات بیان کر دی پانچ رہ گئی مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان پانچ کی تعویل ذکر کر دی اور کوئی آیت بھی کلن منسوخ نہیں رہی ان کے نزدیک اور معارف القرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھ کے نیچے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں آیت نسخہ سے بچ جائے تو یہ بہتر ہے علماء اس کے قائل ہیں کہ احکام میں اصل حکم کی بقا ہے خلاف اصل ہے نسخہ تو آیت اگر کسی تعویل کے ذریعے نسخہ سے بچ جائے تو یہ بہتر ہے ایک سو چھے نمبر آیت سورہ بقرہ کی اس کے نیچے قرطبی نے ذکر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ابو البختری سے روایت ہے کہ دخل علی مسجدًا فَإِذَا رَجُلٌ يُخَوِفُ النَّاسَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا رَجُلٌ يُذَكِّرُ النَّاسَ فَقَالَ لَيْسَ رَجُلٌ يُذَكِّرُ النَّاسَ لَكِنَّهُ يَقُولُوا عَرِفُونِي أَنَا فُلَانِ بْنُ فُلَانٍ ایک دن علی رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں گئے وہاں ایک شخص بیان کر رہا تھا لوگوں کو ڈرارا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے کہ تو جواب ملا کہ یہ ایک آدمی ہے لوگوں کو دین کا بیان کرتا ہے یوزکرا سا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لائی سارا جرم یوزکرنا سلا کن ہوئی اقول عریف عارف عارف یہ تو ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پہچان لو اپنے آپ کو لوگوں کو اپنا آپ منوانا چاہتا ہے لوگوں پہ فک المنسوخ کال علی ردی اللہ تعالہ نے کسی کو بھیجا اور اس سے پوچھا تو ناسخ منسوخ کو جانتا ہے اس نے کہا نا جی کالا فخر مسجد نا والا تو ذکر فی وفی روایت حلق تھا واہلکتا چلو ہماری مسجد سے نکلو جب تمہیں ناسخ منسوخ کا کوئی پتا نہیں تو ہماری مسجد میں بیان نہ کرو تو خود بھی ہلاک ہے اور لوگوں کو بھی ہلاک کر رہا ہے اصول القرآن میں ہم یارواں عنوان پڑھتے ہیں شان نزول کے بارے میں اکثر مفسرین کسی آیت کے بارے میں یہ لکھ دیتے ہیں نزلت فی قضا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ آیت اس موقع کے ساتھ اس واقعے کے ساتھ خاص ہو گئی بلکہ قرآن عام ہے العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد مورد اعتبار لفظ کے عموم کے لیے ہوتا ہے مورت کے خصوص کے لیے نہیں ہوتا کسی خاص واقعے اور خاص موقع پہ کوئی حکم آیا تو وہ حکم عام ہے جیسے واقعہ افق کا ہوا تو حکم اس میں آیا منافقین کے لیے زواجر کا یہ عام ہے تا قیام قیامت یا حکم تیمم ایک خاص واقعے پہ نازل ہوا لیکن تیمم اس وقت اور اس جگہ کے لیے خاص نہیں رہا عام ہو گیا حکم تیمم کفت تیم سعیدم طیبہ اب اس کا شانی نزول تو ترمیزی شریف میں اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے نا یا زہار والا واقعہ یا دوسرے واقعات شان نزول صرف تفسیر میں مددگار ثابت ہوتا ہے آیت کے فاہم میں لیکن یہ ہے کہ اسے خاص کر دینا تفسیر حلمانی میں محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ف انکان اخل فہو علانا و انقان امر ان فہو بنی اسرائیل اور <لِقُورَيشًا> فہو ان لوگوں کی عجیب منطق ہے کوئی آیت بشارتوں والی ہو تو وہ اپنے آپ پہ چسپان کر لیتے ہیں لیکن کسی آیت میں اگر جہنم اور عذاب کا تذکرہ ہو تو کہتے یہود کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں مکے کے مشرقین کے بارے میں ناظر ہوئی تہذیب النفوس البشریہ یہ قرآن کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب قرآن کے احکامات کو خاص نہ کیا جائے یہ عام ہے تا قیام قیامت شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اظہر الشیا فی فہم القرآن شان نضول یہ شان نظول کی جو اصطلاح ہے یہ قرآن کے فہم میں اذر الشیا ہے بہت زرناک ہے اور پھر اس پہ تفصیلی کلام کرتے ہیں شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ قانون میں دفعات ہوتے ہیں جو دفعات عام ہوا کرتے ہیں بس شان نزول آیت کی وضاحت کے لیے ممد ہے لیکن آیت کو خاص کرنا شان نزول کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے کیونکہ عام خاص سے بہتر ہوا کرتا ہے عام حکم بارواں عنوان مارفت المحکم المتشاب محکم مین آیات و محکمات هن ام الکتاب امول کتاب عمران آیت نمبر سات وہ خور و متشاب محکم وہ آیتیں جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو ان کو ام الکتاب کتاب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یقیم السلام اور متشاب وہ آیتیں جس میں دوسرے معنی کا احتمال ہو متشابہ کی دو اقسام ہیں ایک معلوم المانا مجہول المراد متشابہ معنی تو معلوم ہے لیکن مراد اس کی مجہول ہے کلو شین حال کن اللہ اب اللہ کا چہرہ وجہ وجہ تو معلوم المانا ہے لیکن مجہول المراد ہے یہ متشابہ کی ایک قسم ہوئی دوسرا مجہول المانا مجہول المراد جیسے حروف الف متشابے میم را الف مرا میم سواد وغیرہ وغیرہ تیرہ عنوان پڑھ لیجئے آپ اصول القرآن میں تیرہ عنوان ہم پڑھتے ہیں الوجوح والنظائر نظائر قرآن میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوں گے ہر جگہ جدا جدا معنی اس سے مراد ہوگا جیسے لفظ ہدایت قرآن میں آتا ہے ہدایت کے چار مرتبے ہیں ہدایت عامہ سور توحا میں استعمال ہوا آیت نمبر پچاس میں خلق کلشین سما ہادا ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دی مانا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اسے ہدایت عامہ کہتے ہیں یا سر اعلیٰ میں اسم اسمربی کلا البی خلق فسو والذی قدر قدارہ فہدہ اللہ نے ہر چیز کو اندازہ کیا فاہدہ ہر چیز کو ہدایت دی ہدایت زندگی کے گزارنے کے طریقے سکھائے ہدایت عامہ دوسرا ہدایت بمانے ہدایت خاصہ بمانے بیان جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر تریہتر اور سورہ السجدہ آیت نمبر چوبیس والی کل قوم ہاد ہر قوم کے لیے بیان کرنے والا ہوا کرتا ہے تیسرا ہدایت خاص الخاص بمانے صوبات یہ سورہ ان کی آخری آیت ولدی نہ جاہدو فینا لنہ دیم ہم ان کو اپنی راہ پہ مضبوط کرتے ہیں جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر نو ہدایت کا چوتھا مرتبہ سمر ہدایت بمانے دخول جنا سورہ محمد آیت نمبر پانچ اور سورہ آراف آیت نمبر تریالیس الحمدللہ للہ حدانہ ہدا وما کن علی نہ اللہ اسی طرح لفظ سلام سلام کبھی ترہیب کا ہوگا خوشامدید کا سورہ نام آیت نمبر چون میں کبھی سلام استیزان کے لیے ہوتا ہے سورے نور آیت نمبر ستائیس میں کبھی سلام متارکت اور بائیکاٹ کا ہوتا ہے جیسے سورے مریم میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام ال علیہ ساس تقفر اللہ کربی کبھی سلام بمانے رحمت ہوتا ہے سلام عالاموں و وہارون سر صافات میں جا بجا ہے ایک سو بیس وغیرہ آئے سلام موتارا بمانے دعاست مردوں کو سلام بمانے دعا السلام علیکم یا القبور انتم سلا فنا ونہ نبلا سر یا فر اللہ علیہ ولکم انتم سلا فنا ون بلا سر قبروں والوں کو سلام کرنا قبرستان پہ گزرتے وقت یہ سلام بمانے دعا ہے اس میں سنانا مقصود نہیں یا لفظ شہادت شہادت بمانے موجود ہونا سورہ بقر ایک سو پچاسی شہادت بمانے بیان سورہ نس آیت نمبر ایک سو چھیا شہادت بمانے قسم سورے نور آیت نمبر چھ شہادت دیکھنے کے معنی بھی, بھی استعمال ہوتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر انیس شہادت بمانے علم سورہ عل عمران آیت نمبر ستر اسی طرح لفظ کفر کے بھی بہت سے معانی ہے قرآن میں کفر بمانے چھپانا سورہ حدید میں ہے یعجب الكفار زمیندار کو کفار اس لیے کہا کہ دانے کو چھپاتے ہیں زمین میں سورہ بقر 161 نمبر آیت کفر بمانے انکار سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 عال عمران بہتر کفر بمانے نفاق کبھی کفر بمانے جہل سورہ بقر آیت نمبر نواسی ایک کم نبے کفر بمانے جادو جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو دو وما کفر سلیمان ولاکن شیاتی نفرو یو الناس السحر سرا کفر بمانے جادو یہاں کچھ اور تفسیری قواعد ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ درس میں پڑھیں گے لیکن آپ اصول قرآن میں آخری عنوان تفصیر اور تعویل اور تحریف کا فرق دیکھ لیں بس یہ اب آخری عنوان پڑھ کے اصول کو اختتام پذیر کرتے ہیں ان شاء اللہ کل سے پھر ہم سور فاتحہ کا ابتدا کریں گے آخری عنوان فی اصول القرآن تقریباً چودواں عنوان ہے قرآن کریم کے درس میں دو قسم کے نہت چلیں گے ایک تفسیری اور دوسرا تعویری تعویل اور تفسیر ہمارا درس قرآن عین متقدمین کے طرز پہ ہوگا اور متقدمین کے نزدیک قرآن کریم کی تفسیر کے چار طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تفسیر القرآن بال قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے کرنا کیونکہ صاحب البیت ادرا بما معافی القرآن فسر بادہ یہ سب سے قوی طریقہ ہے اقوا طریقہ ہے تفسیر کا دوسرا تفسیر القرآن بسنہ بالحدیث نہ کہو کیونکہ لفظ سنت لفظ حدیث سے زیادہ جامع ہے تو تفسیر القرآن ب سننا بعض علماء نے اسے بالحدیث بھی کہا ٹھیک ہے تیسرا طریقہ تفسیر القرآن باقوال اقوال قرآن کی آیت کی تفصیر صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے کیونکہ صحابہ کرام براہ راست نبی علیہ السلام سے قرآن کو سیکھنے والے تھے تو ان کے اقوال معتبر ہیں فی تفسیر القرآن چوتھا طریقہ تفسیر القرآن کا بھی اقوال تابعین وائمت المفسرین یہ چار طریقے ہیں تفسیر برائے حرام ہے تفسیر بھی نہ ہو تعویل بھی نہ ہو بر رائے تفسیر قرآن کی اپنی رائے سے حدیث میں آتا ہے منفسر القرآن برائی ہی وینا صاب فقد اختاب جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اگر اس نے صحیح تفصیر بھی کی تو خطا ہوا حدیث کا مقصد اہتمام ہے فی تفسیر القرآن اعلی عربات اقسام توجہ دلانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا منفسر القرآن برائی فقط کفارہ مشکات میں ہے ہم بعد میں تعویل کا فرق بھی کرتے ہیں تاویل اور تفسیر بر کا فرق ہے تفسیر بر رائے تعویل پر صادق نہیں تفسیر برائے بر اسے کہتے ہیں جو ان طرق اربعہ سے بھی تفصیر نہ ہو اور تعویل کی تعریف بھی اس پہ صادق نہ آئے تو اسے تفسیر بررائے کہتے ہیں یہ نہیں جائز ابو بکر ردی اللہ تعالی عنہ سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تقلو سما ان تدلنی عالم کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کون سا آسمان میرے اوپر صاحبان بنے گا جب میں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے بات کروں تو اپنی طرف سے بات کرنا اسے تفصیر بر رائے کہتے ہیں امام ماتوریدی نے تعویلات میں ذکر کیا ہے تعویلات ماتوریدی کی پہلی جلد صفت سو سولہ ہمارے مشائق میں شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طلبا کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس تعویلات کو خریدنے کی کے لیے رقم اور پیسے نہ ہوں تو تم اپنی قمیض کو بیچ کر صرف سلوار میں گزارا کر لینا لیکن تعویلات خامخا خرید لو اس میں علوم کے بہت سے خزانے ہیں امام ماتوریدی تعویلات کی پہلی جل سفت تین سو سولہ پہ یہ ذکر کرتے ہیں اولن تفسیر القرآنی بال قرآنی لار بانہ ما مایوفس ربی القرآن القریم حول قرآن النف سب سے پہلا درجہ تفسیر کا قرآن بالقرآن ہے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے یہ ہم جو تائیداد نکالتے ہیں اسے تفسیر بال کہتے ہیں تفسیر القرآن بال لا لار بان نا زم مایوفس رب القرآن الکریم حول قرآن اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اونچا درجہ تفسیر کا وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کے ذریعے ہو قرآن خود اپنی وضاحت کرتا ہے ہوا اجلوا تفسیری واش رفیہ مکان فقط فصلفی مکان آخرا ایک جگہ ایک آیت میں ایک بات مجمل ہوتی ہے اس کی تفصیر قرآن نے دوسری جگہ کی کی ہوتی ہے و مختصر افی مکان فقت بسط افی مکان آخرا ایک جگہ بیان ہوا ہے مختصرا دوسری جگہ تفصیل بست کے ساتھ وہ سانین اسباب النضول اسبابن نضول شان نزول کے ذریعے بھی آیت کی تفصیر ہوتی ہے کیونکہ جو واقعہ تھا اس واقعے میں آیت نازل ہوئی تو اس کے ذریعے آیت واضح ہو گئی آیت کا مطلب معلوم ہوا سالثت المتحرا تیسرا طریقہ قرآن کی تفسیر کا سنت متحرہ ہے ورابین اقوال المفسرینہ و مفسرین متقدمین کے اقوال کے ذریعے تفسیر کرنا جو صحابہ ہے تابعین ہیں حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر کے مقدمے میں فین قال قائل فماسن و ترک تفسیر کسی نے کہا کسی نے یہ پوچھا کہ قرآن کی تفصیر کے طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ حسین طریقہ کون سا ہے فل جواب وا صحت ترقے في ذلك کا ایو فسر القرآن بال قرآن ایو فسر بہت اس اور احسن طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ کی جائے فین آیا کا ذالک فال کبھی اگر ایسا نہ ہو تو پھر سنت کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے کیونکہ فین نہا شارحت القرآن سنت نبی علیہ السلام کی سنت صاحب قرآن کی شعر ہے قرآن کی امام شافی کا قول بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن پہ نہیں سمجھ سکتے جو حدیث اور سنت پہ نہ سمجھیں فنحا شار حت القرآنی و موز حاط اللہ بلقت قالام و ابو عبد اللہ ابن محمد ابن ادریس شافی ما حکم ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فو من قرآنی محمد ابن ادریس ابو عبد الله شافی فرماتے ہیں جو فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا بس یہ فاہم فاہم رسول ہے قرآن کا اور سب سے اونچا درجہ ہے یہ بھی وہینۂ دن ادالم نجد فی القرآن ولا فی فننا جب ہمیں قرآن اور سنت دونوں میں اس کی تفسیر نہ ملے تو فی فضال قلاق قوال صحابت ہم صحابہ کے اقوال کی طرف جائیں گے اور صحابہ کے اقوال کے ذریعے قرآن کی آیات کی تفسیر کریں گے فن ادرا بزال شہید اختصوبی خلاف راشدین ولا امت المحتین و اذا لم تجد التفسير في القران فقد رجع من كثير من الائمه الى اقوال التابين جب تفسیر قرآن قرآن سے سنت سے اور اقوال صحابہ سے نہ ملے شان نزول بھی معلوم نہ ہو تو پھر تابین کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے گا جیسے مجاہد ابن جبر جبر و لهذا كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك مجاہد سے جب کوئی تفصیر آیت کی منقول ہو تو یہ کافی ہے مجاہد کا قول جو کہ ابن عباس کے شاگرد ہیں تیس مرتبہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے قرآن کو پڑھا تو ان کا قول تفسیر قرآن میں معتبر ہے یہ چار طریقے اور پانچواں کسی نے ذکر کیا شان نزول کا تفسیر کے ہیں ایک تعویل ہے تعویل کسے کہتے ہیں تفسیر کے بعد درجہ ہے تعویل کا ان طریقوں سے جب تفصیر آیت ممکن نہ ہو تو پھر طریقہ ہے تعویل کا تفسیر اور تاویل میں کیا فرق ہے علامہ عبد الرحمان ابن محمود المتوفى 575 هجري وہ جواہر الاحسان میں لکھتے ہیں التفسير علم يبحث فيه عن احوال كلام الله المجيد من حيث انه يدل على المراد بحسب الطاقه البشريه تفسیر وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے کلام اللہ کے احوال کے بارے میں بشری طاقت کے مطابق یہ آیت دلیل ہے مراد پر اس مراد کو آیت کی مراد کو نکالنا بشری طاقت کے مطابق اسے تفسیر کہتے ہیں کا اللہ بن نقل اب اسمایہ بل مشاہدت نزول واسبابی اور بل روایت اس کے یہ طریقے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیے و لحاظہ قیلا انت تفصیر صحابہ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ تفصیر صحابہ سے منقول ہے یہ تفسیر حدیث سے منقول ہے یہ تفسیر قرآن کی اس آیت کی تائید سے ہے پھر علامہ خازن لکھتے ہیں تفسیر خازن میں صفحہ بارہ میں اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے جیسے بسائر زوید تمیز پہلی جلد صفحہ اناسی البرحان دوسری جلد صفحہ ایک سو پچاس الکشف والبیان البیان سالبی کی پہلی جلد صفحہ ستائیس میں والفرق الفرقت تفسیر و ان انتفیرا یا توقف النقل نقل مصموعی و على یا توقف و تفسیر اور تعویل کا یہ فرق ہے کہ تفسیر موقوف ہوتی ہے نقل مسموع سے جو سنی گئی ہو جو منقول ہو اور تعویل کا توقف فهم صحیح پر ہوتا ہے قاضی بیزاوی بھی لکھتے ہیں ات تفصیر ما یون بر روایتی تفصیر وہ ہوتی ہے جو بر روایت ہو نقل ہو اور تعویل وہ ہوتی ہے جو بد ہو درایت کے لیے بھی سہارا روایت کا ہونا ضروری ہے امام سالبی بھی لکھتے ہیں تعویل کہتے ہیں سرف التی الامان یہ تمل آیت کو اس مانا کی طرف پھیرنا جس مانا کا احتمال آیت میں ہے بلے سبھی محزور ان عالل علما استمبات پر اس طریقے استمبات کا ہونا یہ محزور نہیں ہے ہاں اگر آیت کی تفسیر آیت کے ذریعے ہو ایہت کی تفسیر روایت کے ذریعے ہو تو یہ تو بہتر ہے تعویل کا درجہ تو تفسیر کے بعد ہے۔ امام سالبی پھر لکھتے ہیں التاویل هو ما لا لا هو التاویل هو ما يمكن ادراكه بقواعد العربيه فهو ما يتعلق بالدرایہ و ما المعانی على قانون اللغه فمما يعد فضلن و کمالن جواہر الحسان پہلی جل صفا پچہتر اسی طرح خاضل لکمت تعویل ہو سرف الت آلہ تریقل استمباتی لامان علی کبی ہا محتمل لما قبلا وما بادہ غیر مخالف الکی تاب و سنتی آیت کو پھیرنا ہے استمبات اور اشتہاد کے طریقے سے ایسے معنی کی طرف کہ عثمانہ کا احتمال ہو ما قبل اور ما بعد کے ساتھ اس کا جوڑ ہو مخالف نہ ہو کتاب اور سنت کی فقد ر خ صفی یا فن صاحبہ تردوان اللہ تعالیٰ ہم قطف سر القرآن بالکا صحابہ نے بھی اس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی ہے تعویل کے طریقے سے البرحان فی علوم القرآن دوسری جلد صفحہ 150 سو قان میں بھی ایسے ہے تعویلات اہل سنت صفحہ میں بھی ہے اللہ واللہ بہترین تفسیر کے لیے بارہ وجوہ ہے بارہ ب ترتیب وجوہ ترجیح بارہ ہے تفسیر و بادل قرآن بادن فیداد موز القرآن, فإذا القرآن على المراد بھی موزن آخر حملنا جہن القول بدالی کا آلہ غیر یہ سب سے اعلیٰ درجۂ ثانی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہو تو اول علیہ ہلاسی اما ہاں یہ حدیث صحیح ہو قابل استدلال ہو تیسرا یہ القول قول قول الجمہوری قول الجمہور و اکثر المفسرینہ قول الجمہور کا اور اکثر مفسرین کا یہ بھی معتبر ہے کیونکہ اکثر قائلین بالقول یکرجیح ہو اکثر کثرت القائلین بالقول قولی یک چوتھی وجہ ترجیح یقون القول میں صحابتی کل خلافاتی و آبد اللہ ابن عباس لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مفقی حفدین و اللہ طویلہ ابن عباس کا قول اس لیے مقبول ہوتا ہے تفسیر میں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے علم تفسیر اور علم تعویل کی دعا مانگی تھی پانچواں پانچویں وجہ ترجیح اللہ علا صحت القول کلام الرب من الغت ول عراب ابد تشریف او اشتقاق جو فنون ہیں لغت عرب اور اعراب نہ ہوا صرف اور اشتقاق اس کے قائدوں کے نیچے نیچے قرآن کی آیت کی تفسیر کرنا تیسرا سیاق کلام کے ذریعے آیت کی تفسیر کرنا کہ ما بعد اور ما قبل اس پہ دال ہو ساتواں دال الْمَانَا الْمُبْتَادُ إِلَى فینال کا دل اعلی ظہوری و وَرُجْحَانِهِ یہ معنی عقل سلیم کے موافق ہو آٹھواں تقدیم الحقیقت یا مجازی کیونکہ حقیقت اولا ہے مجاز سے عند الاسولین مجازی معنی سے بہتر ہے کہ حقیقی معنی آیت کا لیا جائے نویں وجہ تک تق ترجیح تقدیم العمو على الخصوص عام کو خاص پہ مقدم کرنا ہے کیونکہ عام اولا ہے یہ اصل ہے دسویں وجہ ترجیح تقدیم الاطلاق على اعلی ہاں اگر تقید پہ کوئی دلیل ہو تو پھر وہ راجے ہوگی گیارہویں وجہ ترجیح تقدیم الاستقل اے ظاہر عال اسمارے از ظاہر کو ضمیر پہ مقدم رکھنا ہے ہاں اگر اسمار کی ترجیح کی کوئی دلیل ہو تو پھر وہ راجے ہے اور بارہواں حمل الکلام اعلی تربی یہ ہے الاترتیبی ہی اللہ يدول اللہ عد اللہ دلیل عالت تقدیم و تاخیر کلام کو حمل کرنا ترتیب پر ہاں اگر تقدیم تاخیر کی کوئی دوسری دلیل ہو تو پھر یہ بہتر ہے یہ بارہ وجوہ ترجیح تحصیل میں ابن جزئی نے ذکر کیے ہیں پہلی جل صفحہ سولہ پر پہلی جل صفحہ سولہ پر حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کی آیات چھ ہزار چھ سو سولہ ہے یہ قول راجے ہے بنا بر اختلافی اقوال ایک قولے قول یہ بھی ہے چھیاسٹھ ہزار سولہ ہیں کسی نے چھ ہزار چھ سو سولہ حروف کی تعداد بھی ذکر کی گئی ہے تین لاکھ تریس ہزار سات سو ساٹھ حروف ہیں قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن میں سے اٹھائیس صورتیں مدنی ہیں اور چھیاسی صورتیں مکی ہیں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی کہتے ہیں ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی کہتے ہیں ہم نے آج کے درس میں تھوڑا اختصار اور اجمال سے کام اس لیے لیا کہ پانچواں روز تھا اصول القرآن کا اور ارادہ یہ تھا کہ آج اصول القرآن ختم کر دے تو کل انشاءاللہ العزیز اللہ فاتحہ سے شروع کریں گے اسی پر اصول قرآن کو ہم ختم کرتے ہیں حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران نے عال عرفان میں اربعیات ذکر کی ہے کہ قرآن کے اصول کا خلاصہ منظوم اربعیات میں ذکر کیا ہے جس طرح حدیث میں ہے تو اسی طرح قرآن کے اصول کے بارے میں بھی شیخ رحمت اللہ علیہ نے محنت کی ہے الارفان فی اصول القرآن میں وہ منظوم کلام موجود ہے ان شاء اللہ کل سے اپنے وقت پر ہم تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے اصول القرآن کے بعد کل سے انشاء اللہ سور فاتح کی تفصیر شروع ہوگی سب ساتھی اہتمام کے ساتھ درس قرآن میں شرکت کریں گے اور میرے لیے آپ دعا کریں آپ کے لیے میں دعا کروں گا اللہ رب العزت ہم سب پہ قرآن کے انوارات کی نزول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی برکات سے مالا مال فرمائے اللہ قوینا فی رضا کا وضل الخری بناسی وجال رجائنا لا الہ اللہ انت المستان وال الا بلّہ اللہم ربنا انك عفون کریم انتو حب العفو فعفو اللہ مربنہ ان کا العفو کریم منتحب الفاف اللہ وبا عام کو دور کر کے مسجدوں اور مدرسوں اور دروس قرآن کی رونقوں کو آباد کر دے جتنے علماء مشائے اساتذہ درس قرآن کا اہتمام کر رہے اللہ ان سب کی حفاظت فرما ہمارے رفقاء ہمارے تلامزہ اور طلباء ہمارے اہل و عیال اور والدین ہمارے رشتہ دار اسدقہ دوست یا اللہ ساری امت کی حفاظت فرما اور قرآن کی برکات ہم سب کو دے دے اللہ اس مشکل وقت میں ہماری امداد فرما اور حفاظت فرما اللہ معن کا آفون تحب العفو الاف و فافانہ ربنا مربنہ اطینہ ف دنیا حسن و فلاخرت حسن وقینا خناضابنار و صلی اللہ تعالیٰ